اور کتابی بولے یہودی انسران ہو جاؤ را پاؤ گے تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم حمزہ کا دے لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے